او احمد ابن احمد زمام شفیع رحمتہ اللہ <سؤال> علیہ مات علیہ ماموشنمی لا دیادت پدیرات دے ذکر کئی چکر جنازہ نبی علیہ السلام کوڑا بعد دا نبی علیہ السلام ان ہاذه القبور مغلواتن ظلمتن وان اللہ یونویر راہهم بسراتی علیہم دا قبر نہ تیارون ڈگلی اللہ پاک دے کئی تیاری اور خالق کی سبب جنازہ زماں سے پدی بارے کو حکم میں پکار جس دی ویجے ان حکم رہا بصراۃنا علیہم اضافت نبی علیہ السلام <سؤال> فنفسک بالصلاۃ جاریہ دین امامانی میں کی صدا خصوصیت ہے نبی علیہ السلام یعنی علیہ السلام ولیو کل المومنین دے قسم کہ رواۃ کہہ دی دا فدرا فقہا ذکر کئی ذکر جنازہوانی جنازہ مانی جنازہ ہوش و و حاضر نی نا کا چکہ حاضر شپ قبر جنازہ کو رئیس حکم کا سارا چ جنازہ نہیں کہ انہا غمو سے شریک ہے دی شی ف جنازہ کی نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کو الفدی بار مداد کے بلے لو بے خصوصیت تو در نشی اللہ دے اگے ولی کو مومن ولی چکہ حاضر نہیں داغرا پر جنازہ قبر سیدہ دام دا مصطفیہ کیلا دا حکم کا سان تہ ہری جنازی کہ نہیں حاضر شی رغم سے شریک ہے دی شی خدمت خادم ساتل سرام توڑو نبیم دے کان کن بکارا سے اللہ تنونی بھیہیتا سونی مت خبر دبر مت ملونی خبر داغل